طرف سے کوئی عذاب تم پر نازی کرے او بے دینا یا ہمارے ہاتھوں تم پر کوئی عذاب آئے تو بالکل وہی فرق ہے صرف قوم نوح قوم قوم صالح اور یہ جو بھی قوم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل یہ قریش بکا یہ مشرقین عرب یہ حضور کی قوم ہے مئی مانا کہ حضور ان میں سے تھے آپ بھی انہی میں سے تھے لہٰذا ان کے بارے میں یہ سنت الہی کس طور سے پوری ہوئی ہے کہ یہ اعلان کیا گیا آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے کہ اس کا سخت الفاظ ہے فیضن سلقلاشر الحرم تو جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں گویا کہ کل مہلت جو دی جا رہی ہے ان لوگوں کو یہ آیت نمبر تین اور آیت نمبر پانچ یہ کیٹیگری نمبر دو کے لیے ہے آیت نمبر ایک آیت نمبر دو یہ کیٹیگری نمبر ون کے لیے کیٹیگری نمبر ون پھر تازہ کر دیجیے جن سے معاہدہ تھا لیکن میادی نہیں تھا اور جن لوگوں نے کوئی اپنے معاہدے کے اندر کوئی خلاف ورزی نہیں کی ان سے سب سے زیادہ نرمی برتی گئی کہ چار مہینوں کی مہلت دے دی گئی کیٹیگری نمبر ٹو یا تو کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں یا تھا تو ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو چکی لہذا وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں صرف انہیں رعایت فطری طور پر جو مل گئی ہے وہ اشر حرم کی ہے جیسے ہی اشر حرم ختم ہو جائیں گے فیضل سلح الحرم المشرقین حیث تمہوں تو قتل کرو آئے مسلمانوں المشرقوں کو جہاں کہیں انہیں پاؤ وہ خزو ہوں انہیں پکڑو وہ سرو ہوں ان کا گھیراؤ کرو ذرا یہ نوٹ کیجیے کہ ہم بھی جب منہج انقلاب نبی کا جب تفصیل کے ساتھ مطالعہ ہوتا ہے ابھی جو پھر خطبات ہونے والے خلافت کے اس کے آخری دن اسی پر بحث ہوگی کہ مظاہرہ یہ لفظ مظاہرہ بھی یہاں آ ہے اس آج کے درس میں لم وظاہرو انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا آنے کو تمہارے خلاف کسی کے ساتھ مل کر اس طرح مظاہرے اور پھر یہ کہ مظاہروں میں گھیراؤ فکٹنگ یہاں پہ وہ تمام الفاظ آ رہے ہیں فیصل سلغل اشر الحرم فخر المشرقین ہے سو تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ وہ انہیں پکڑو و ان کا محاصرہ کرو ان کا گھیراؤ کرو ردول ہم کل مرسد اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو یعنی انہیں پکڑنے کے لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے گھاتوں کے اندر بیٹھو اس لیے کہ اب آخری اعلان جنگ ہے جو انہیں کیا جا رہا ہے ان کے خلاف اور ظاہر بات ہے ازانون کا لفظ آیا ہے وہ من اللہ و اللہ سے یوم الحج اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے یہ, یہ الٹیمیٹم ہے اوپن ایسا نہیں ہے کہ اچانک حملہ کیا جا رہا ہو بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام کے بعد حج اکبر سے مراد ہے حج اور حج اصغر اصل میں عرب میں عمرے کو کہتے تھے ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے ایک شے کے جو مشہور ہو گئی ہے کہ اگر عرفہ جو ہے یوم عرفہ وہ جمعے کے روز ہو تو وہ حج اکبر ہے یہ بالکل بے بنیاد نہ معلوم کہاں سے یہ بات شروع ہوئی لیکن پھیل ایسی گئی ہے کہ جہاں دیکھو اس کا تذکرہ آپ کو مل جاتا ہے حج اکبر سے مراد حج ہے اور حج اصغر جو ہے عمرہ ہے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے پورے طور سے سکون کے ساتھ حج ادا کرنے کا ویست کے بعد یہ پہلا موقع ہو رہا ہے اگرچہ حضور نہیں تشریف لائے لیکن بہرحال مسلمانوں کی عمارت میں یہ حج ہوا ہے حضرت ابو بکر ابیر الحج پھر نوٹ کر لیجئے کہ سن آٹھ میں جیسا کہ میں نے پچھلے دشک میں ارض کیا تھا حضور حج کر سکتے تھے بہت سے مسلمانوں نے حج کیا لیکن حضور نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس سال سن آٹھ ہجری میں آپ نے عمارت حج مشرقین ہی کے پاس رہنے دی انہیں کی زیر عمارت جو ہے حج ہوا ہے سن آٹھ کا اگرچہ سن آٹھ میں حضور فتح کر چکے ہیں مکہ قید سن نو میں اتنی تبدیلی کی کہ اب عمارت جو ہے مسلمانوں کی زیر اہتمام زیر انتظام مسلمانوں کے لیکن مشرقین بھی شریک ہوئے مسلمان بھی شریک ہوئے جو مدینے سے قافلہ گیا ہے تین سو افراد کا تھا حضرت ابوبک رضی اللہ و تعالی عنہ کی عمارت میں لیکن پھر جو آیات نادل ہوئی ہے چھ جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ان کو لے کر پھر حضرت علی رضی اللہ و تعالی عالہ بعد میں آئے ہیں اور یوم کون سا ہے یہ اس میں کئی آرا ہیں ایک تو یہ کہ یوم الحج اکبر یوم کون سا ہے ایک رائے تو یہ کہ اس سے مراد عرفے کا دن اس لیے کہ حضور کی احادیث ہے الحج الرفا اصل تو حج عرفہ ہے یہ وہ رکن ہے حج کا کہ اگر کسی سے فوت ہو جائے تو پھر وہ حج نہیں ہوا باقی جتنے ہیں ارکان ان کا کوئی نہ کوئی تلافی کی شکل موجود ہے کوئی دم دیا جا سکتا ہے کوئی اس کا کفارہ ہو سکتا ہے لیکن عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں محروم ہو گیا انسان حج سے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں اس سے مراد یوم النحر ہے اس لیے کہ یوم النحر میں سب سے زیادہ جو ہے مناسی کی حج جمع ہو گئے ہیں جن حرات نے حج کیا وہ جانتے رن ہتھ رن ہت چار یہ رے نون ہا را نون ہا را سے رمی نون سے نہر اور ہا سے حلق سر کو منڈوانا یا کتروانا اور پھر تا تو سے طواف افاظہ مشکل ترین دن جو ہے یہ دس دسویں ریلیز کی تاریخ جو ہوتی ہے یہ حج میں مشکل ترین دن ہے اس لیے کہ یہ چار کام اور ہجوم جو آج کل جیسا ہوتا ہے اس میں آدمی جو ہے بس اس کے لیے جو سمجھ یہ کہ پسینے پسینے ہو جانے والی بات ہے تھک کر چور ہو جاتا ہے انسان تب کہیں جا کر یہ چار کام جو ہے پورے کر پاتا ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ دس ماں چونکہ سب سے بڑا جو ہے معاملہ مناسب حج کا وہ دس تاریخ کو ہوتا ہے ایک رائے جو ہے میرے نزدیک وہ زیادہ کبھی معلوم ہوتی ہے کہ یوم سے مراد کو ایک یوم نہیں ہے بلکہ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ یوم الجمل جب کہیں گے تو گویا کے جنگ جمل کا پورا عرصہ مراد ہوگا یوم السفین سفین کا دن اب سفین کا دن جو ہے کئی مہینوں پر پھیلا ہوا دن ہے جنگ سفین جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی ہے وہ کئی مہینوں کا معاملہ ہے لیکن عرب اسے ایک دن کہتے ہیں یوم السفین سفین کا دن یوم الجمل جمل کا دن تو اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص دن معین نہیں ہے بلکہ حج کا اجتماع اراد ہے کہ تمام جو ہے قبائل عرب جو ہے وہاں موجود ہوں گے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر جب یہ اعلان عام ہو جائے گا یہ الٹیمیٹم ہوگا تو گویا کہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری اعلان ہو گیا ہے فیضن سلق الشر الْحُرُمُ و فخر المشرقین ہے وَخُذُوهُمْ وجد تبوہم و كُلَّ وروحم و قرو لحم الصَّلَاةَ مرسد فعیم تابو سلا فخلو یہ بھی بہت اہم مضمون ہے جو یہاں آیا ہے اس لیے کہ دستوری اور قانونی اعتبار سے اس کا کہ یوں بہت پروفاؤنڈ ہے یہ الفاظ بہت معنی خیز اور بہت دور رس نتائج نکلتے ہیں یعنی یہ کہ جب اعلان عام ہو گیا یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا امپلائڈ ہے تھرڈ آلٹرنیٹو یا اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں سنگھ سمائے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چند لوگ جو ہیں مکے کے وہ تو اسی, اسی تیسرے آپشن کو لے کر چل پڑے تھے اکرما ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرما چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ وہ اب جا رہے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے کبھی یوں سمجھیے کہ سال پہلے ہجرت کی تھی مسلمانوں نے اور اب یہ ہجرت کر رہے ہیں جو, جو, جو کفار ہیں اس لیے کہ اب یہاں پر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو چکا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح سے اعلان آپ آ گیا ہے وہ تو پھر مختلف روایات ملتی ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ ریڈ سی میں سے ان کا جہاز گزر رہا تھا تو طوفان آیا اور اس طوفان میں دیکھا کہ سب مشرقین جو ہیں اب وہ پجاری تھے کوئی کوئی جو ہے لات کا ہے کوئی منات کا ہے کوئی عزا کا ہے کوئی حبل کا ہے لیکن کوئی کسی کو نہیں پکار رہا سوائے اللہ کے اے اللہ نجات دے دیں ہم اس مصیبت سے تو اکرما کو ذہن میں یہ بات آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے سوچا دروبینی کی کہ اگر ہم اس مصیبت کے وقت میں تو صرف اللہ کو پکار رہے ہیں نہ کسی لات نہ عزا نہ منات نہ حبل کسی کا بھی ہم نام نہیں لے رہے تو تو معلوما کہ ہماری فطرت میں تو توحید ہے صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ وہاں سے پھر واپس ہوئے ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کی اہلیہ نے امان حاصل کی اکرمہ کے لیے اور وہ گئی ہیں اور جا کر لے کر آئی ہیں بہرحال یہ واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے مختلف روایات ملتی ہیں بہرحال اب سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی کم سے کم جن کی سمبولک حیثیت یہ ہوگی کہ اگر یہ شرطیں پوری کر دی جائیں تو, تو مسلمان مان لیے جاؤ گے یہ ایک بہت اہم قانونی معاملہ ہے یا تو قتل کیے جاؤ گے یا مسلمان ہو جاؤ ایمان لے جاؤ تو اس ایمان کی علامت کیا ہے منیمم شرائط کون سی ہے کہ کوئی شخص پوری کر دے تو وہ پھر اس قتل عام سے بچ جائے گا اس کی جان جو ہے بخشی ہو جائے گی تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس کے لیے تین شرطیں یہاں بیان کی گئی فعم تابو تو اگر وہ توبہ کرے اور توبہ سے یہاں مراد ایمان ہے اللہ من تابا و آمانا آنے فعین یتوب اللہ متابا توبہ کی شرط ایمان اور یہاں ظاہر ہے توبہ کریں کس چیز سے توبہ کریں کس چیز سے رجوع کریں شرک سے توبہ کریں کفر سے توبہ کریں اس لیے کہ یہاں کسی اور چھوٹے موٹے گناہ کا ذکر نہیں ہے یہاں تو معاملہ کفر کا ہے شرک کا ہے یا اسلام اور ایمان کا ہے تو بھائی ان تابو کی لائیں نمبر دو وہ آتاب الصلا اور نماز قائم کریں وہ آتبزکاتا اور زکوات ادا کریں گویا کہ یہ تین ہیں منیمم شرائط جن سے کم تر پر نہیں ہو سکتی جن سے کم پر کسی مسلمان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل روایت جو یہاں ہم نے پڑھی بھی ہے اس کا لفظ برس مطالعہ کیا تھا اس میں بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ مجھے حکم ہوا تھا عمر تو القات الناس حتا یشد اللہ, اللہ وان رسول اللہ و یقینیم الصلاح و یوتز فیضا فالوز عالیہ کا میں تسموں آسموں دما ہوں والا ہوں میں حساب ہوں اللہ عز و جل یہ حضور نے انیشیٹ کر دیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ کل میں شہادت ادا کریں گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں نمبر ایک نماز قائم کریں اور زکوت ادا کریں جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ بچ گئے اور انہوں نے اپنی جانے اور مال محفوظ کر لیے اب ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا اللہ بحق ہا اللہ بحقل اسلام اللہ یہ کہ اسلام کے قانون کی زد میں کہیں کوئی شہ آ جائے چوری کرے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا یہ دوسری بات ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے جو ہے پروانہ مل گیا ہے کہ اس کے جسم اور مال پر کوئی اور اسی طرح کا جرم کرے گا تاوان دینا پڑ جائے گا مال پر بھی اور جان پر بھی اگر جنا کرے گا شادی شدہ ہوتے ہوئے نجم کر دیا جائے گا لیکن وہ ہے قانون کے اللہ بح حقت السلام لیکن محض کافر ہونے یا غیر مسلم ہونے کی بنا پر قتل کیا جائے گا. تین شرطیں پوری کر دیں کل شہادت نماز اور زکوۃ جب یہ کر دیں گے فیضا فالوز عالیہ کا احتسم واسموں بنی دماغ ہوں ہوں تو اب انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اپنی جانے اور مال مجھ سے انہوں نے بچا لی مجھ سے محفوظ کر لی اللہ بحق الاسلام وہ حساب ہوں اللہ حساب ہوں اللہ باقی یہ کہ وہ کلمہ شہادت دل سے پڑھ رہے ہیں یا جھوٹ موٹ کو پڑھ رہے ہیں ایمان جو ہے واقعات سد کے دل سے لا رہے ہیں یا منافقانہ لا رہے اس کا حساب میرے ذمے نہیں ہے یہ حساب اللہ کے ذمے ہے اس کا حساب اللہ لے گا دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں گی تو ہم انہیں دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے چنانچہ اسی پر بیس کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ تاریخ ساز فیصلہ کہ مانعین این زکات کے خلاف میں جنگ کروں گا اس لیے کہ کم سے کم جن شرائط پر جنگ بند کرائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ تین شرطیں ہیں کل میں شہادت نماز اور زکات جب زکوات بھی اس میں شامل ہے تو میں اس میں کوئی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی عظیمت کا تو عالم یہ ہے کہ الفاظ یہ استعمال کیے تھے کہ خدا کی قسم اگر وہ حضور کے زمانے میں زکوات کے اونٹوں کے ساتھ اونٹوں کو مانگنے والی رسیاں بھی دیتے تھے اب اگر وہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تب بھی میں جگ کروں اس لیے کہ یہ بھی ایک ریویژنزم ہے یہ بھی ایک گویا کہ ترمیم پسندی ہے اور ظاہر بات ہے کہ ترمیم جب بھی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ چائنیز کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے رشین کامسٹ پر سب سے با، با، با، بڑا الزام یہی لگایا تھا یہ ریویژنسٹ ہے انہوں نے اپنے فلسفے میں ترمیم کر لی ہے انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے نیشنلزم کے ساتھ اور جو بھی کیپیٹلزم ہے اس کے ساتھ یہ جھک گئے ہیں انہوں نے گویا شکست قبول کر لی ہے مغربی طاقتوں کے خلاف یہ چارج تھا چائنیز کا رشین پر یہ الزام تھا ان کا تو حضرت احبوبکر نے جو فرمایا اور اس میں الفاظ یہ بھی بہت تاریخی ہے ایوبدر الدین وانا حی کیا دین میں ترمیم کی جائے گی دین بدل دیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں یعنی میرے جیتے جی یہ نہیں ہوتا تو اس میں بھی نوٹ کیجیے کہ وہ جو انتہائی اہم جس کے بارے میں حضرت عمر تک یہ مشورہ دے رہے تھے رفی اللہ تعالی عالم کہ کچھ ذرا اس میں مصنحت کو دیکھیے دو محاذ پہلے کھل چکے ہیں جیش اسامہ کو بھی آپ نے نہیں روکا اس لیے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جس جیش کو تیار کیا ہو حضور نے میں اسے روک دوں جیش و بھی گیا الحمدللہ بہت کامیاب لوٹ کر آیا دوسری طرف جن لوگوں نے نئی نبوتوں کے دعوے کر دیے جھوٹے دعوے دار ان کے خلاف جنگوں کا محاذ شروع ہو چکا ہے اب یہ تیسرا محاذ نہ کھولیا یہ مسلحت کے خلاف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص بھی اس مسلحت بینی کا مشورہ دے رہے تھے اور حضرت ابوبکر نے یہی فرمایا تھا عمر تمہیں کیا ہو گیا تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اسلام میں آ اتنے لڑوں ہو گئے ہو کمزوری دکھا رہے خدا کی قسم اگر کوئی اور نہ ہوا میرے ساتھ نکلنے والا میں تنے تلہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا بہرحال وہ تو جو بھی ان کی عظیمت کے مختلف پہلو تھے اس وقت سامنے آ میں نے بیان کر دیے اس درس سے متعلق یہ بات ہے کہ یہ ہے قرآن مجید میں وہ آئے حدیث وہ معاذ ابن جبل کی تضی اللہ تعالی عنہ. اور قرآن کا مقام یہ ہے فائنتابو وہ آقام السلاتہ وہ آتمزکاتا فخل ہوں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو پھر ان کے جان کے درپے ہونے کی ضرورت ہے اب وہ مسلمان ہو گئے ان کو تسلیم کر لو گے وہ مسلمان ہو گئے اِن اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا وہ ان احادم من المشرقین دیکھیے کس قدر بارش بینی کے ساتھ یہ کام دیے جا رہے ہیں چھ آیات میں وہ ان احادم من المشرکین استجارہ کا اور اگر مشرقین میں سے کوئی اے نبی آپ سے پناہ طلب کرے اتنا بڑا الٹیمیٹم ہے یا ایمان لاؤ یا یہ کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ اقدام ہوگا اور کپل کر دیے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی مشرق کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کی دعوت کیا ہے ایمان سے مراد کیا ہے کس چیز کی آپ تعلیم دیتے ہیں اب عرب کا کتنا بڑا علاقہ ہے کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اب وہ سوچے سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ مجھے کیا ماننا ہے اور اس کے لیے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے امان طلب کرے تو فرمایا کہ وہ من منل مشرقی دستر مشرقی میں سے کوئی آپ سے امان کا تعلیم ہو فاجر تو اسے امان دیجے۔ ہتہ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے جو بھی اللہ کا کلام ہے اس کو, اس کو سنایا جائے پڑھایا جائے سمجھایا جائے دین کیا ہے اس کی تعلیم دی جائے اس کے تقاضے کیا ہیں فرائض کیا ہیں کم سے کم کیا پابندیاں ہیں جو مسلمان کی حیثیت سے تمہیں قبول کرنی ہوگی سم مام منع پھر اسے پہنچا دو اس کے امن کی جگہ پر یعنی یہ نہیں کہ اسی وقت کہو گے کہ اب بولو ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے اگر نہیں لاتے ہو تو یہی غزل اڑا دی جائے گی نہیں دیکھیے یہ تو پھر اس امان کے خلاف ہے پھر جو اس کی جگہ ہے امن کی وہاں واپس پہنچا دو سو مبلک ہو مامنا وہاں جا کر اب وہ سوچے اور کرے پھر جو فیصلہ اسے کرنا ہو ایمان لائے ایمان لے آئے ایمان لانے کا فیصلہ کرتا ہے نہیں لاتا تو پھر ظاہر بات ہے جو بھی الٹیمیٹم ہے اس کی میں آ جائے گا ضالح بے انہوں کو یہ نرمی تو ان کے ساتھ کرنی ہوگی اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہیں لہذا کم سے کم یہ رعایت اور یہ نرمی ان کے ساتھ کی جائے کہ فوری طور پر سوال نہ کیا جائے کہ ابھی ماں لا رہے ہو یا نہیں بلکہ یہ کہ اس کے بعد انہیں ان کے امن کی جگہ پر پہنچا دیا مامن یہ امن کی جگہ یہ جو ہے اس میں ظرف ہے امن کی جو ایمان کی بحث ہماری ہوتی ہے اس میں اس کا حوالہ آیا کرتا ہے اب دو آیتیں اور وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن یہ کہ اسی مضمون کے ساتھ یہ آیتیں بھی ہیں جو چوتھے اور پانچویں رکو میں آئی ہیں. ویسے تو یہ کہ اس رکو کا کافی بڑا حصہ ہمیں اگلے سبق میں پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو آخری سبق ہوگا اس پانچویں حصے کا اس منتخب نصاب کے وہ ہے کہ اب ابدی چارٹر حضور کا کیا ہے اور قرآن کا کیا ہے تا کہ قیاب قیابت کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہے جو مسلمانوں کو کرنے کا آخری حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ میں نے ارض کیا ہے نا کہ چونکہ یہ تو انٹرم پیریڈ میں درمیانی درجے میں اسٹریٹجک قسم کے اقدامات تھے کہ جو حضور کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم سلح بھی ہوئی صلاح مختلف قسم کی ہوئی مختلف نوعیتوں کی ہوئی پھر یہ کہ صلاح کی کوشش ہو رہی ہے تو حضور نے انکار بھی کیا یہ مختلف ہے ہر وقت کی حکمت اور مستحک کے اعتبار سے کمال تدبر کے ساتھ حضور نے معاملہ کیا ہے لیکن اب اس کے بعد امدی چارٹر کیا ہے قرآن کا تمام نوع انسانی کے لیے وہ ہوگا اصل میں جو ہمارا آئندہ ہفتے کو درس ہوگا اس سے پہلے یہ دو آیتیں ضرور پڑھ لیجیے یادین عامن انمن مشرقوں نجسن یہ بھی اسی سن نو کے حج میں جہاں حضرت علی نے یہ آیات سنائی ہے کھڑے ہو کر وہیں یہ آیت بھی سنائی گئی اور یہ حکم میں دے دیا گیا اہل ایمان یہ مشرک نجس ہے ناپاک ہے فلا یکرب المسجد الحرام بعد عام حضا تو اپنے اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے سن نو میں اور اس میں مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مولانا اسلائی صاحب کیسے مان رہے ہیں کہ یہ تمام جو پانچ رکو ہیں سن آٹھ میں نازل ہو گئے سن آٹھ میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو عام ہم حاضہ سے مراد سن آٹھ کا حج ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ مشرقین کے لیے رعایت ہوتی سن آٹھ کے حج میں شرکت پتہ یہ کہ اس کے بعد سن نو میں ان کی شرکت کا کوئی سوال ہی نہیں جبکہ اصل اعلان سن نو میں ہو رہا ہے تو عام ہم حاضہ یہ جو سال ہے اس کے سوا فلا یکرب المسجد الحرام اب وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پٹکنے پائیں وہ ان خفتوں میں اور اور مسلمانوں اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو ظاہر بات ہے کہ حاجی آتے تھے تو ان سے آمدنی ہوتی تھی وہ نذرانے پیش کرتے تھے آج بھی خدجات جو ہے اگرچہ اب اربوں کو ضرورت نہیں رہی ہے خود ان کو اللہ نے بہت غنی کر دیا ہے بہت دولت ہے پھر بھی ٹیکس وغیرہ تو لیتے ہیں اور مدینے کے لوگوں کی تو چاندی اور سونا ہوتا ہے جبکہ وہاں پر کرائے جو لیتے ہیں وہ جتنے بڑے کرایے اور سخت کرائے اور ہیوی کرائے لیتے ہیں تو یہ آمدنی کا ذریعہ آج بھی ہے ان کے لیے اس اعتبار سے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ حج ہی سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا وہ تو بے بادن غیر زیزرن ہے پیدا تو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا وہاں کے لوگوں کی آمدنی تھی کیا جو بڑے بڑے روسا تھے ان کا معاملہ تجارت کا تھا قافلے لے کر جاتے تھے لیکن غربا کے لیے تو در حقیقت وہاں واحد ذریعہ آمدنی جو ہے قربانی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ظاہر باتیں بھیڑیں بکریاں پال رہے ہیں تو ان کی قیمت اچھی اٹھتی تھی اور ایاب میں موسم حج میں جب آئیں گے سب لوگ خریدیں گے اس کو کرنے کے لیے قربان اسی طریقے سے قربان کر کے کتنا گوشت کھا جائے گا حاجی وہ باقی سارا گوشت وہ سوکھاتے تھے سارا سال جو ہے وہ سوکھا گوشت کھاتے تھے یہ مندر تو میں نے خود سن باسٹھ کے حج میں دیکھا ہے اس طریقے سے لوگ کھڑے ہوتے تھے خاص طور پر تکرونی جو وہاں پر عرب میں افریقی کچھ لوگ آباد ہے غریب لوگ نہایت مفلوکال ایسے جھپٹتے تھے وہ گوشت جو ہے لے جاتے تھے گوشت کی ایک بوٹی ضائع نہیں ہوتی تھی اب میرا معاملہ جو ہے مختلف ہو گیا ہے وہاں بہرحال فرمایا انخفتوں میں اہل کرو فسوفنی کم اللہ فضل ان شا تو ڈرو نہیں اللہ تمہیں اللہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا اور ذرائع بہت ہیں ایک در بند ہوتا ہے اللہ دس بند دس در جو ہے کھول دیتا ہے ایک ذریعہ اگر تمہارا بند ہو جائے گا تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے معاذ اللہ سنما معاذ اللہ ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بند تو نہیں ہے جیسے کہ یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ بل ادا مبسوط افان یمفقو کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے جیسے چاہتا خرچ کرتا ہے تو ڈرو نہیں کہ اگر یہ مشرقین پر پابندی لگ جائے گی حج کی تو نفری کم ہوگی ہادیوں کی تو ہماری آمدنی گھٹ جائے گی وہ ان خف تم دیکھے کس قدر ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ باتیں ہیں یہ بالکل میٹر آف فیکٹ والا معاملہ جو کہ حقائق ہے زمینی حقائق ان سے قرآن وجید بحث کرتا ہے اہل ایمان ان نمل مشرقیوں یہ مشرک نجس ہے ناپاک ہے فلا یکرب المسجد الحرام بعد عام بھاضا تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں وہ ان خفتمل فصوف یغنی کم اللہ بن فضل انشاہ اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کوئی کچھ افلاس کا تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا ان اللہ علیم الحکیم یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے ایک آیت میں اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا ہے بارک اللہ لی کمفل قرآن عظیم و نفانی ویا کمبل آیات مسجد